گرم ریتی میں گرتا سمبھال گرم ریتی پا میں گرتا سبھال اسرے آسو تھا شب تھن ماہ زرا پٹا ظلم کی جب چھائی تھی شیکو جب نو کسی نہ سوئے زمین گرتے, گرتے لخمی پسدا آئی تھی گرب ری تھی ہم گرتا سبھالو ام لیا ہوں میں کسی کی نہیں قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر मैं जो खोड़े से गिरो तुम मुझे तसकी देना प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआ देना अर डाल करवा گرم رہتی پم گرتا سنبھالو امو جب پریشاں ہوئی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں تبلے دین کیا قصد عبادت رن میں شکل میرا بھلی مہرا بنی تھے شاد میں بل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے تھے سائے میں شبیر کے سائے میں شبیر کہتے ہیں سال قلے عرش بری کر لے لگے نہ لو شاہ تک بھی یہاں کہہ چکے اللہ اللہ اور کا شہ علی جا جانے واہد پکرے آنے والے آخو بد خواہ پورے ہنگ نبی زیادہ پڑا چا جلسی سینے مرخن جل لیے سینے بہ چڑا جا کت ہے بچھونا ہے نا مسند ہے نا سجادہ ہے شمر کھن جلیے بالی پتا ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کہ اتنا نہیں کہتا گے نہ بھی دے کا ادھر بلتی کرتا ہے نیت باب درشم نہیں کرتا پکارا دشمن وہ سدا ہے نبی کاٹ میں ابیا گردن بولشے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدلوں کا ایک سر ننگے ہر کو رو جنا آتی ہے ابھی تو سبھانا کرنا میں کرنا زبان نہ کرنا میرے مئیے آوئی امو سے صدقے کون کون آج ہوا تجھ پا میری جا سد شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے راجا صدقے جنت سے جو میں آتی تھی پورک نن سیلاش کو نن سیلاش کو لی جاتی تھی کافلا اٹھ گیا امام میرا شکر نا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا ارے رہ گیا در دے کمر حا برادر نہ رہا اب خبر آیا خبر آیا قتل کی مستاق ہے <سؤال> وہ <بوسغا> سگاہے <سؤال> نبوی کرنے کو سگا ہے کٹنے کو, <سؤال> <سؤال> <نبوی> کٹنے کو <سؤال> <سؤال> اب کو <سؤال> تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگا خیر جلاد کی شاہر جلد کی شاہ تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے سے دیکھ لے دروازے بول سے دیکھ لے دروازے بار زنا تو نہیں پکارا نظر آتی پرتی پر پھر میں گر سر سراجو سے چلی آئی باہر زینا روک سکنے کی نہیں پر میں نہیں پر میںلک کو آگو قتل کاٹوں گا اے خنجر سے بہن بھائی بہن بھائی پنجر سے بہن بھائی کا سرکار آئس راک سداش مرتو نبین در پا زینب نہیں بالی پر با مگر زہرا ہے ارے او رسر کی کیا ہے آستی, آستی بولٹی ہے کیوں تے بولٹی ہے کیوں کو کیا اسے پالا تھا میں نے میرے بچے کو نرز میرے, میرے بچے کو نرز میرے بچے کو نرز با و Thank <laughs> you.